السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اسکاپ پہ کلاس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے صورت العلیٰ کے تھوڑی سی بات رہ گئی لیکن صحفی ابراہیم و موسیٰ بے شکیے میں اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یا تو پوری سورت کی طرف اشارہ ہے سورت کی طرف. اس کی طرف اشارہ ہے. انقیل پہلے صحیفوں میں تو ابراہیم, و ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو موسا، موسا کا سے مراد اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دوسرے صحیفے بھی مراد ہو سکتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ نے کل کتابیں نازل فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایک سو چار حضرت شیخ علیہ السلام پر پچاس ذخیف حضرت علیہ السلام پر تیس ثقیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیح حضرت موس علیہ السلام پر سے پہلے توحیف نازل ہوئے اور چار کتابیں مشہور تورات راک زبور قرآن بات طرح کل کچھ ایک سو چار سفیفے چاروں کے ساتھ دوبارہ بنا ہوں. ایک سو چار کتابیں حضرت شیخ علیہ السلام پر پچاس سفیفے حضرت شیخ علیہ السلام پر پچاس حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس پچاس اور تیسری حضرت ابراہیم پر دس ڈبے ہو گئے اور حضرت السلام پر فورات کے نازر ہونے سے پہلے دس سو ہو گئے اور چار کتابیں اور قرآن بعض روایات میں دس صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے مذکور ہے حضرت علیہ السلام کے نہیں حضرت حضرت علیہ السلام کا ذکر نہیں بات سمجھ میں اور بعد نے فرمایا کہ کل ایک سو چودہ ہے تو پھر حضرت موسا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کے صحیح پہ شمار کریں گے تو کل ایک سو چودہ صحیح پہ بن جائیں گے. اچھا یہ جو روایت ہے حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت ابوظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلّۃ کے صحیح پہ کیسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر عبرت اور نصائح عبرت اور نصائح ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب فرمایا تھا کہ اے لوگوں اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پتہ جمع کرتا چلا جائے بلکہ میں نے تجھے ابتدار اس لیے عطا کیا تھا کہ تُو مظلوم کی بد دعا نہ پہنچنے دے کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہو ایک مثال یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک حصہ اپنے رب یا عبادت کے لیے دوسرا حصہ اپنے کے محاصبے کے لیے اور اللہ تعالی کے پیدا کردہ چیزوں کے اندر غور و فکر کے لیے اور تیسرا حصہ جائز طریقوں سے اپنی معاشی اور, اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ثقیفے کیسے تھے پھر فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں تو ان میں سے چند पर کا, کا یقین رکھتا ہے پھر وہ फिर ہے اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے اندر انقلابات جو آتے ہیں اور اور لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھتا ہوں پھر وہ دنیا پر مطمئن ہوا بیٹھا ہے اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر وہ ناراض ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کا یقین رکھنے کے باوجود آمن نہیں کرتا حضرت عبوزر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابراہیم اور حضرت علیہ السلام کے سلام میں سے آپ پر بھی کچھ نازل ان میں سے آپ پر بھی کچھ نازل ہوا آپ نے آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا صحیفوں میں سے مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی بات سمجھ میں آ گئی یہ ان شاء اللہ کل پڑھیں گے ٹھیک وقت پر تلاش ہوگی انشاء السلام رہا اللہ جل وعلا